اشحد الحمد انسول کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد ہر قسم کی ہمدو ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درد و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سعودی عرب میں اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ انسان شرک سے بچا رہے اگرچہ شرک کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں سے بھی بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے لیکن جس قدر شرک سے بچنا ضروری ہے اتنا دوسرے گناہوں سے نہیں کیونکہ جو شرک کے اوپر فوت ہو گیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جو دیگر گناہوں میں ملوث ہوا اور توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو کہیں نہ کہیں یہ چانس موجود ہے کہ رب العالمین اسے معاف کر دیں یا انبیاء کلام علیہ مسلاۃ والسلام کی شفاعت اس کے کام آ جائے اس لیے میرے بھائیو سب سے زیادہ توجہ شرک سے بچنے پہ دینی چاہیے آپ اندازہ کریں کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے کہ آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جسے لکھنا اتنا ضروری ہے کہ جناب ان سب نے مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ترمدی شریف کی روایت ہے لم یقن شخص احبّ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کو جتنی محبت نبی علیہ اصلاۃ وسلام سے تھی کسی اور سے نہیں تھی اس کے باوجود جب آپ تشریف لاتے صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے یہ کون کہہ رہا ہے صحابی کون سے صحابی کہہ رہے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ ترن آپ کے خادم بلکہ آپ کے خاص خادم اور رویت کس کتاب کی ہے جی آپ میرے ساتھ نہیں ہے لگتا ہے ترمزی شریف کا حوالہ دے رہا ہوں ترمزی شریف کا حوالہ ہے یہ نئی کتاب ہے کہ پرانی کتاب ہے پرانی کتاب ہے صرف سعودیا میں پائی جاتی ہے کہ آپ کے ملک میں بھی ہے تقریبا ہر اچھے عالم دین کے پاس حدیث کی کتاب موجود ہے اور سنت درست ہے میرے بھائیو ایک ہے کسی سے مسافہ لینے کے لیے کھڑا ہونا معانکہ کرنے کے لیے کھڑا ہونا اور ایک یہ ہے کہ کوئی آئے آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تعظیم کے طور پہ کھڑے ہو جائیں جیسا کہ عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جائی صاحب آئے سب کھڑے ہو گئے سلام لینے کے لیے نہیں مصافہ کرنے کے لیے نہیں معالکہ کرنے کے لیے نہیں تعظیم کے طور پہ جب وہ بیٹھیں گے تب بیٹھیں گے یہ چیز صحابہ کلام میں نہیں تھی نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کیوں کہتے اس لیے کہ آپ اس حرکت کو پسند نہیں کرتے تھے کون پسند نہیں کرتے تھے تو کیا کسی کے لیے کھڑے ہو جانا تعظیم کے طور پہ شرک ہے نہیں شرک نہیں ہے شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے آپ نے وہ راستے بھی بند کر دیے جو شرک نہیں تھے شرک کا سبب بننے والے تھے تو اس قدر احتیاط ہے میرے بھائیو توحید و شرک کے معاملے میں تو میں کئی دنوں سے آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں اس کتاب پہ جس کا موضوع توحید و شرک ہے کتاب کا نام کیا ہے کتاب کا نام کیا ہے القواعد الربا کتاب کا نام کیا ہے توحید و شرک کے بارے میں کتاب ہے کتاب کا نام کیا القواعد العربا یہ وہ کتاب ہے جو مسجد نبوی میں پڑھائی جاتی ہے حفظ کروائی جاتی ہے کس مسجد میں اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد آپ ادھر نکل جائیں بہت سے ہلکے لگے ہوتے ہیں کسی حلقے میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور کسی حلقے میں یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں ان میں سے سےب القوا تاکہ لوگ شرک سے دور رہ سکیں شیر سے تب بچ سکیں گے جب آپ کو پتا ہوگا شرک کسے کہتی ہیں تو مولف نے اس کتاب میں چار اصول بتائے ہیں. کتنے اصول چار اصول بتائے ہیں پہلے نمبر پہ مولف نے یہ بتایا کہ نبی علی اسلام کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق اللہ ہے پھر بھی مشرک کے مشرک تھے کیوں کیونکہ یہ مان لینا کہ خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر طرح کی عبادت کا حقدار بھی وہ تنہا اللہ ہے ہر سجدے کا حقدار تنہا ہر رکوع کا حقدار تنہا اللہ ہے جس کے نام پہ بکرا زیبا کیا جائے وہ ایک اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے سارے بکرے اسی کے نام پہ زبا ہوں گے یہ نہیں کہ سارے بکرے اس کے نام پہ لیکن کبھی کبھی شیخ ابد رحمہ اللہ کے نام پہ بھی یہ شرک ہوگا طواف جب بھی کیا جائے گا اس کے گھر کا کیا جائے گا مننت جب بھی مانی جائے گی اس کے نام پہ مانی جائے گی تو میرے بھائیو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام کے زمانے کے کافر اور مشرق یہ مانتے تھے کہ خالق مالک اور رازق کون ہے جب یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اصل شرک کیا ہے اور توحید کسے کہتی ہیں دوسرا اصول مولف نے یہ بیان کیا کہ آپ علی اللہ کے زمانے کے جو مشرق تھے وہ جو شرک کرتے تھے وہ شرک یہ نہیں تھا کہ وہ سمتے ہوں کہ ہمارے بزرگ اللہ کے برابر کے ہیں آج کئی شرک کرنے والے مغالطہ دیتے ہیں کہتے ہیں تم ایسے ہی ہمیں کہتے ہو ہم تو قبر والوں کو اللہ کے برابر کا نہیں سمتے ہم تو سمتے ہیں کہ اصل اللہ ہے یہ اللہ کے ہاں بزرگ ہیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں یہ سفارچی ہیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ سیڑھی ہیں یہ وسیلہ ہیں یہ ذریعہ ہیں اس کتاب کے مؤلف نے قرآن پاک کی آیات پیش کر کے بتایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو مجھرک تھے ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سواجن کو پکارتے ہیں یہ اصل نہیں ہیں یہ بزرگ ہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں والذین اتخذو من دونہی اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الاللہ ذلفا ویقولون هاولائی شفعاؤنا عند اللہ تیسرا اصول کتاب کے مؤلف نے یہ بیان کیا کہ نبی علی اصلاۃ اسلام کے زمانے کے جو کافر اور مشرق تھے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے تو جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ صرف بت نہیں ہوتے تھے کیونکہ آج یہ بھی مغالتا ہے نا آج کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والے کئی لوگ کہتے ہیں لو جی شرک والی آتے ہمارے اوپر پڑھتے ہو وہ تو آتے بتوں کے بارے میں ہیں وہ بزرگوں کے بارے میں نہیں ہیں تو کتاب کے معلف نے قرآن پاک کی بہت سی ایتیں آپ کے سامنے رکھی اور بتایا کہ آپ علیہ رہے اسلام کے زمانے کے کافر اور مشرق جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے وہ درختوں کی عبادت بھی کرتے تھے وہ پتھروں کی عبادت بھی کرتے تھے وہ فرشتوں کی بھی کرتے تھے وہ جنوں کی بھی کرتے تھے وہ نبیوں کی بھی کرتے تھے وہ صالحین اور اولیاء کی بھی کرتے تھے خلاصہ کلام یہ ہے شرک شرک ہے چاہے آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاریں تو وہ پتھر ہو چاہے درخت ہو چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو چاہے کوئی شہید ہو چاہے کوئی جن ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو اور آج اس کتاب کا آخری اصول چوتھا اصول وہ کیا ہے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ان مُشْرِكِ اَغْلَضُ شِرْكًا من زمانی کہ ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں یہ پہلے زمانے کے مشرکوں سے زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں یہ شرک کے لحاظ سے کس لحاظ سے کے اعتبار سے شرک کے لحاظ سے پہلے مشرکوں سے زیادہ سخت ہیں ان سے زیادہ آگے نکلے ہوئے ہیں کس لحاظ سے آگے نکلے ہوئے ہیں میرے بھائیوں شرک کے لحاظ سے شرک کے اعتبار سے یہ ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں کیسے بھائی حیرانگی تو ہو رہی ہے نا اس بات پہ کیسے تو وہ کہتے ہیں اس طرح رخا وسون فر شدا و مشرق زمانی شرکا فر رخا او شدا کہ پہلے زمانے کے جو مشرق تھے وہ جب خوشحال ہوتے جب اسودہ حال ہوتے جب پوزیشن بہتر ہوتی تب اللہ کی بھی عبادت کرتے اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی چریخ تھرا لیا کرتے تھے لیکن جب پھنس جاتے جب مصیبت آتی جب سمندر میں ہوتے جب کشتی ڈوبنے لگتی جب جان نکلنے لگتی تب اوروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے مشکل حالات میں کس کو پکارتے تھے اللہ کو نہیں صرف اللہ کو مشکل حالات میں کس کو پکارتے تھے صرف اللہ کو اور کتاب کے ملب کہتے ہیں آج کا مشرق مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تب بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو پکار رہا ہے پکار رہا ہوتا ہے کشتی ڈوبنے لگتی ہے تب بھی کہہ رہا ہوتا ہے یا علی مدد یا شیخ بکر جلانی مدد تب بھی اوروں کو پکار رہا ہوتا ہے اس لحاظ سے آج کا مشرق پہلے زمانے کے مشرقوں سے کہیں آگے نکل چکا ہے پہلے زمانے کے مشرق مشکل اوقات میں کس کو پکارتے تھے صرف اللہ کو کس کو پکارتے تھے صرف اللہ کو اور آج کا مشرک مشکل حالات میں بھی اللہ کے ساتھ شیر کرتا ہے دلیل کیا ہے کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا فعیدا رقیبو فل فلک سورہ الکبوت ہے فعیدہ رقیبو فل فلک کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں کون کس زمانے کے مشرک نبی علی السلام کے زمانے کے مشرقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں دعو اللہ تو اللہ کو پکارتے ہیں کس کو پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین رہ الدین خالص کرتے ہوئے عبادت کو اس کے لیے یعنی کہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں فلم برری جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے خشکی میں لے آتا ہے سمندر سے باہر آ جاتے ہیں هم پھر اچانک شرک کرنے لگتے ہیں یہ اچانک کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اچانک کیوں کہا میرے بھائیوں اس لیے کہ جو آدمی مشکل حالات میں صرف اللہ کو پکارے اور کہے یا اللہ آج بچا لے آئندہ تیری عبادت کریں گے اب چاہیے یہ تھا کہ خشکی میں آ کے اللہ کا شکر ادا کرتا پوری زندگی اسی ایک اللہ کو پکارتا امید یہ رکھی جاتی ہے شکر کی لیکن وہ شرک کرتا ہے شکر کے بجائے کیا کرتا ہے شر کرتا ہے یہ چیز کی امید نہیں تھی اچانک پتہ لگتا ہے لہو جی یہ تو یہاں شر کر رہا ہے یہی کچھ اللہ تعالی نے ایک اور جگہ پہ بیان کیا فرمایا دروفیہ فلم کمل بر آر تم کہ جب سمندر میں ہوتے ہو جب مصیبت آنے لگتی ہے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے جب غرق ہونے لگتے ہو جب طوفان میں پھنس جاتے ہو جب تیز آندھی کا شکار بن جاتے ہو تب کیا کرتے ہو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں ایک اللہ یاد رہتا ہے مشکل اوقات میں کون یاد آتا ہے ایک اللہ یہ پرانے مشرقین کی بات ہو رہی ہے اور آج کا مشرق وہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے جان نکلنے لگی ہے پھانسی پہ چڑھنے والا ہے تب بھی کیا کہتا ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا شیخ عبد الکر دلانی مدد تب بھی وہ اللہ تعالی کو پکارنے پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہے تو میرے بھائیو کتنے افسوس کی بات ہے امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کون سے امام امام رسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ اسلاط اسلام نے مکہ فتح کیا تو آپ نے سب کو امان دے دی کہ کسی کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن آپ نے کہا کہ پانچ چھ لوگ ہیں یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا تھا اس کا نام کیا ہے اکرما ان میں سے ایک کون تھا ابو جہل کا بیٹا اکرما نبی علیہ السلاط نے اس کا نام لے کر کہا کہ جہاں بھی ملے بلکہ یہ چھ لوگ اگر کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہوں کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کر ڈالو بہت بڑے مجرم تھے ان میں سے ایک اکرما تھا اکرما کو جب پتہ چلا کہ میرے لیے اتنی سخت صدا کا اعلان ہو چکا ہے تو مکہ سے بھاگ گیا سمندر کی طرف چلا گیا تاکہ کسی اور ملک میں آباد ہو جائے کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اچانک کشتی ڈوبنے لگی طوفان آ گیا تیز ہوائیں موجوں کا شکار ہو گئے تو اکرما کہتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ بھائی اب اسی کو پکارو جسے اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی معبود ہیں وہ یہاں کام نہیں آئیں گے صاف صاف کہا ساری شریف کی روایت ہے کہنے لگے یہاں اب صرف ایک اللہ کو پکارو باقی معبود یہاں کام نہیں آئیں گے اکرما کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعلان سنا تو میرے دل میں بات آئی کہ جو سمندر میں بچاتا ہے خشکی میں بھی وہی بچاتا ہے جو سمندر میں کشتی کو ڈوبنے سے بچاتا ہے طوفان سے بچاتا ہے باہر بھی وہی بچاتا ہے اور پھر میں نے کہا یا اللہ اگر تعلیم آج مجھے بچا لیا تو میرا تو اس سے وعدہ ہے کہ میں نبی علیہ السلاط وسلام کو نبی مان لوں گا اور ان کے ہاتھ پہ بیت کر لوں گا اکرما کہتے ہیں اللہ نے مجھے بچا لیا اور پھر میں نبی علیہ اسلات وسلام کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیت کر لی اور مسلمان ہو گیا اور آپ نے میرا اسلام قبول کر لیا اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر لینے سے بڑے سے بڑے جرم معاف ہو جاتے ہیں یہ نبی علی السلاۃ اسلام کا گستاخ تھا آپ کی توہین کرنے والا تھا لیکن جب سزا ملنے سے پہلے کلما پڑھ لیا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی آپ نے اس کا بھی اسلام قبول کر لیا اور میرے بھائیوں اس سے یہ پتا چلا کہ وہ لوگ واقعی جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ مصیبت کے اوقات میں سمندر میں جب کشتی پھنسنے لگتی تھی ڈوبنے لگتی تھی تب کس کو پکارتے تھے ایک اللہ کو پکارتے تھے لیکن بعد میں مکر جاتے تھے اور شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے کوئی کوئی ہوتا تھا اکرما کی طرح جو اپنے وعدے پہ قائم رہتا اور کہتا کہ یا اللہ اگر تو نے آج بچا لیا تو آئندہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو ہیت پہ آ جاؤں گا اللہ تو باب طرح سے دعا ہے کہ ہمیں تو شرک کو سمنے کی توفیق نہ فرمائے میرے بھائیو شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے عام طور پہ جو میرے مسلمان بھائی شرک کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہوتا شرک کہتے کس کو ہیں بس یہ کہہ دیتے ہیں جی دی ہم تو عید والے ہیں تو کیا ہے شیر کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی پتا نہیں میرے بھائی مرض سے وہی بچ سکے گا جس کو پتا ہوگا کہ یہ مرض کیا ہے کیسے لگتا ہے کینسر کے مرض سے شوگر کے مرض سے وہی وہ بچ سکے گا جس کو پتا ہوگا کہ شوگر کا مرض کیسے لگتا ہے پھر وہ احتیاط کرے گا پھر ان چیزوں سے بچے گا جن کی وجہ سے شوگر کی بیماری لگتی ہے تو اگر آپ کو شرک کے بارے میں معلومات ہوں گی اگر آپ کو پتا ہوگا کون کون سی چیزیں شرک ہیں تبھی ہی آپ ان سے بچ سکیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق نہایت فرمائے